کے حوالے ہندو گیے ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعنت فإنك إذا من الظالمين وإن يمتذك الله بضر فلا كاشف له إلا أهو وإن يريدك بخير فلا وعدت لفضله يطيب بِهِ من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل واتبع ما يوحى إليك واقبر حتى يحكم الله وهو خیر نبی علیہ استبارت والسلام آپ فرما تھی اے لوگوں اگر تمہیں میرے دین میں شک ہے تو میں ان کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم اللہ کے دواہ عبادت کر رہے ہو البتہ میں اس اللہ کا عبادت کرتا ہوں جو تمہاری روحوں کو بم من المؤمنین اور مجھے حکم دیا گیا کہ میں مومنوں میں سے ہو جاؤں اور اس بات کا بھی حکم دیا گیا وہ حسیم وجہ الین حمیفا کہ نبی انصراق الام آپ اپنے چہرے کو سو بنا کر دین کے لیے خارج کر دیں ولیط کو نمن مشرقین اور مشرقوں میں سے ہرکز نہ بنے ولاحت جو ہم اندول اور اللہ کے سوا کسی اور کو نہ بلائیں مالا ان پاحق وغیرہ وہ رخ جو نت میں نفع دے سکتا ہے اور نت میں نقصان پہنچا سکتا سا ان پاک اگر آپ یہ کریں نہ ادم والی نہیں تو پھر آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے وہی امز اللہ ہو اور اگر اللہ نقصان پہنچانا چاہیں فلا کا شفل ہو اللہ تو اس نقصان کو ہٹانے والا اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں ہو سکتا وہ یو اد اور اگر وہ اللہ کسی بھرائی کا ارادہ کر لے فلاور درد پک دے تو اللہ کے قدر کو کوئی رد نہیں کر سکتا جو صحیح روبی مہینے شاہ میں البا وہ اللہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے نقر پہنچاتا ہے محب الغفور الرحیم اور اللہ بڑا ہی بخشنے والا بڑا ہی محکان خود اللہ آپ کہیے اے لوگوں خدجہ حکم الحق میں خوب تمہارے رب کی جانب سے حق پہنچ چکا فن ہر اندی دن سی لہذا جو ہدایت پا گیا وہ حقیقت اپنے آپ کے لیے اس نے ہدایت پائی اما ون فا نمایل جو اور جو گمراہ ہوا درحقیقت گمراہی کا وبال بھی اسی کے سر ہے تم اور میں تم پر نگہذبان نہیں ہوں بس طبی عناظ ہی اور جو آپ کی طرف عہی کی جا رہی ہے کی پیروی کریں اور دل شدہ یش کملوا اور تب سے کام لیں جہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ پہنچے وہ ہوا خیر اور شاقی وہ اللہ بہتر فیصلہ کرنے والا دادان اسلام موجود بزرگوں دوستوں دو. یہ تر یونس کی آخری آیتیں ہیں جس میں اللہ تعالی نے دو مرتبہ کائنات کے تمام لوگوں کو ندا دی ہے یا ایناس کے الفاظ اللہ نے دو مرتبہ استعمال کیے ہیں جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا یہ سلسلہ یہ اعیب الگین عملوں کے بعد ہم نے شروع کیا تھا یہ ایس کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں جہین جہاں جہاں بھی پرانے کریم کے اندر پوری کائنات والوں کو پورے انسانوں کو پکارا ہے یا یاد کے الفاظ سے ان آیتوں کی تشریح آپ کے سامنے ہم نے رکھنی شروع کی تھی پھر اس کے بعد درمیان میں کچھ تو حالات ایسے آئے تھے جو جماعتوں سے متعلق رہے تو جماعتوں کے تفصیلات کے تحت آپ کے سامنے چند جماعتوں اور چند سلقوں کی وضاحتیں ہوئی تھی اب پھر ہم اپنے اس پرانے لکھ کر آئے ہیں تو یہ سوری اند کی آخری آیات ہیں جو آیت نمبر ایک سو چار سے دے کر ایک سو آٹھ تک میں نے آف کے سامنے بلاوت کی ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے دو مرتبہ یا ایناس کے الفاظ سے انسانوں کو خطاب کیا پہلی مرتبہ نبی علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا اور فرمایا کہ اے نبی علیہ السلام آپ کی کیجیے آپ بدلا دیجیے لوگوں کو پکار کر آپ کا اپنا موقف کیا ہے آپ کا اپنا اسٹینڈ کیا ہے آپ کا اپنا دین ہے کیا اس کی وضاحت کریں تو فرمایا یا یونا ان کون تم کی شک کی مندی نہیں لوگوں اگر تمہیں میرے دین میں شک ہے تو میں کیا کر رہا ہوں کس بات عمل کر رہا ہوں کس کی بات میں مان رہا ہوں میرے دین میں تمہاری میں کیا فخ ہے تو بنیادی فرق یہ ہے کہ اس کو جان لو فلا عبودہ کی نظاردوں نے جو بھی لیا اللہ کو چھوڑ کر جن کو بھی تو پکار رہے ہو جن کی بھی عبادت کر رہے ہو ان کی عبادت میں نہیں کرتا اللہ کے سوا جن کی بھی عبادت کی جائے وہ تعبت ہے وہ باطل ہے اسی وجہ سے اللہ تعالی نے سال فرمایا تو میں ایک کو بھی تابوت بللہ فخ اتنا کا بلر ہوگا بلفا جو تابو کا عمر کرے تابوت کا انکار کرے اور اللہ پر ایمان لائے وہ لڑاتے حقیقت مضبوط کری کو دھان دیا تابوت کیا ہے عبداللہ نے احباب کر دیا تو شاپ فرما دیں کوئی لمبے مندواری بہو بابو ہر وہ چیز جس کی اللہ کے علاوہ عبادت کی جائے وہ تابو ہے اللہ کے علاوہ جس کی بھی عبادت کی جائے چاہے وہ ولی ہو چاہے وہ نبی ہو چاہے وہ فرشتہ ہو چاہے وہ بہت ہی کائنات سب پتہ انسان ہو اور ذات ہو شخصیت ہو جو کوئی بھی ہے محلوق ہے تو عبادت اللہ کے علاوہ اگر کسی اور کی گئی تو در حقیقت وہ تعبت ہے وہ بادل ہے اور اس عبادت سے رسول اللہ نے شاعر فرمایا یہاں پر اللہ نے اپنے نبی کی زبانی پرانے پاک کے اندر اللہ نے حکم دیا کہ آپ اعلان کریں کہ میں اللہ کے علاوہ کسی اور عبادت نہیں کرتا جو پت مجھ میں اور تم میں ہے جن اسلام میں اور دوسرے دین میں دن ایمان اور کفر کے درمیان میں جو بنیادی فرق ہے وہ یہی کہ خالص توحید ہے خالص توحید ہی اس دین کی پہچان ہے تو اسی علیہ صلاح نے فرمایا اللہ کے اللہ, اللہ نے فرمایا کیا نبی کہ آپ کہیں تو ہاں میں عادت کرتا ہوں کس کی ان کی جو تمہاری روحوں کو بخش کرتا ہے جس کے پاس زندگی دینے کا اختیار ہے اسی کے پاس زندگی لینے کا بھی اختیار ہے جو تمہیں زندگی بخشتا ہے وہی تمہیں موت بھی دیتا تو اللہ تعالی کی خصوصی صفت جو زندگی لے لینا کسی کی جان کو ختم کرنا موت دینا یہ وہ ذات ہے جو سب کو موت دیتی ہے لیکن کی اس کو موت نہیں آتی اللہ نے اپنے لیے ایک ایسی صفت یہاں پر بیان فرمائی کہ مخلوق میں تم جن کی بھی عبادت کر رہے ہو ان سب کو مخش کتنا ہی پڑا بنی کہ انہیں مرا نہیں مراؤ نبی ہیں لیکن نبی کا انتقال ہوا نہیں ہوا یا اور باتیں تم کہہ لو پردہ فڑما گئے چھپ گئے ہاں پردے میں چلے گئے تم ہزار الفاظ اپنے طور پر کر لو گھر لو لیکن اس دنیا کی جو روٹین کی زندگی تھی وہ ختم ہوئی نہیں ہوئی یہی تو موت اس دنیا سے دوسری دنیا میں ان کا انتقال ہوا نہیں ہوا سب کو تسلیم ہے اگر انتقال اگر نہیں ہوتا تو پھر محمد رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کو منو مٹی تلے کیوں دباتے اگر زندہ ہی ہوتے اسی طرح جس طرح اللہ قید القرے زندہ تھے وہ یا وہ نبی وی جس کو ہم کہتے ہیں جو لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ زندہ ہے اگر زندہ ہی اگر ہوتا تو پھر اس کو زمین کے اوپر سے اٹھا کر زمین کے کی نیچے کیوں دبا زندہ بھی کہہ رہے ہیں وہ او اور, اور اس کو دفن بھی تم نے کر دیا تو پھر تم کے بٹر کون ہوا زندہ بلی کو زندہ نلی کو تم نے دبا دیا اس کے بڑوں کے دور اللہ نے شاہا جا پبلی کل خوراک ہے سات و تنا ہم نے آپ سے پہلے بھی کسی انسان کو ہمیشہ کی نہیں بخشی تب آئے اور چلے گئے جس طرح زندہ ہوئے اس طرح مر بھی گئے اب ان مت اور اگر تم مر جاؤ تو کیا وہ لوگ نندا رہ جائیں گے وہ لوگ ہمیشہ رہ جائیں گے نہیں سب کو مرن کا مئی تم ان مئی علیہ السلام آپ بھی مرنے والے ہیں آپ بھی میت ہونے والے ہیں یہ لوگ بھی مرنے والے یہ لوگ بھی مئیت ہونے والے کسی انسان کو بکانی کسی مخلوق کو بکانی ببا اگر ہے جس کو موت نہیں ہے وہ صرف وہ اکیلی رات ہے جو اللہ کی ولاب دبا حل یہ دفعہ میں خود کی عبادت کرتا ہوں اس اللہ کی جس سب کو موت دیتا ہے اس کو کوئی موت نہیں دیتا سکتا اس کو موت نہیں آ سکتی تو لہذا جن کو تم پکار رہے ہو جن کو جن کی عبادت کر رہے ہو جن کو تم سجے کر رہے ہو جن کی نیازیں تم دے رہے ہو جن کی منتیں تم مان رہے ہو جن کے لیے قربانیاں تم کر رہے ہو جن کے چڑھے تم چڑھا رہے ہو یہ سب کون ہیں وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو موت کے موج نہیں بچا سکے ہاں बात کرو اس بات پر اگر نے کسی وجہ سے یہاں پر یہ صفت بیان فرمائی کہ عبادت تم کس کی کر رہے ہو رہ سوچ رہو تمہارے اندر جو طاقت زندگی کی چل رہے ہو چر رہے ہو جو چاہے کر رہے ہو جن سے تم مان رہے ہو وہ کچھ نہیں वो तुमसे बदतर हैं तुमसे गई दूसरी हालत में हैं। तुम्हारे अंदर ताकते ताकते है। जो ताकत है वो ताकत भी उनके पास थी इस मुद्दे पर जो बेताकत हैं जो मर चुके हैं उनसे तुम जिंदा रहते हुए जो ताकत तुम्हारे पास रहते हुए तुम उनसे मांग रहे हो जागने वाला सोने वाले से मांग रहा है ये कई भी बात है اگر تم اقل مند ہو اگر تمہارے اندر تھوڑی سی بھی اصل کی ربق باقی ہے تو اس بات پر بڑا غور کرو جو نقصان اور نفا تم اپنے لیے حاصل کر سکتے ہو جس کے لیے تم محنت نہیں کرتے ہو یہ نفا اور نقصان ان کی طرف نظر کرو جن کے تم مان رہے ہو ان پر اگر کوئی مصیبت آ رہی ہے تو اس مصیبت کو اپنے لیے دور نہیں کر سکتے نہ اپنے لیے منفا حاصل کر سکتے ہیں بے جان ہے اور تم جان رہتے ہوئے جاندار ہوتے ہوئے اس بے جان سے تم مانگ رہے ہو کتنی بڑی بے حو تو اللہ نے شاہ فرمایا وہ امیر میرا نیٹ مجھے حکم دیا گیا کہ میں مومنوں میں کے ہو جانا ہوں. سب سے پہلے مجھے حکم نہیں دیا گیا میں نماز پڑھنے والا ہو جاؤں مجھے حکم نہیں دیا گیا کہ میں جگہ دینے والا ہو جاؤں جاؤ. امان کا حکم بعد میں پہلا حکم کیا ہے ایمان ایمان اسی وجہ سے دھر نبی نے سب سے پہلے کہا اول می متا نے کہا اے ای میرا پہلا مومن سب سے پہلے میں ہی ماننا ایمان کے بعد ہی امار کی حقیقت ہے آمار کی بیانی ہے ایمان اگر نہ ہو تو امار کتنے ہی اچھے کیوں نہ ہوں اللہ قبول نہیں پڑھاتے تو اسی وجہ سے پہلا حکم نبی علیہ حضرات السلام کے دیا گیا کہ مجھے حکم دیا گیا کہ میں مومنون سے ہو جاؤں توحید والا ہو جاؤں ایمان کے اندر کیا سب سے پہلے توحید ملے دوست آج ہمارے ملکوں کے لیے بہت سارے اپنے آپ کے ایمانوار ہم ایمانوار ہیں کہ ہم وہ بھی رہیں گے لوگوں کی نمازیں لوگوں کے سجدے لوگوں کی کالی پیشانیاں لوگوں کی پگڑیاں لوگوں, لوگوں کے جبے لوگوں کے ابے لوگوں کے موٹے موٹے گلوں کے, کے اندر عمارے ہاتھ میں عطا نورانی چہرے یہ نورانی شکلیں یہ ہمارے پاس میں یار ہیں یہ ہمارے پاس تراج ہوں بڑے اللہ والے ہیں بڑے تقوے والے ہیں بڑے ایمان والے ہیں کیا پکا ایمان ہے ان کا اور اندر جھانک کر دیکھو تو شرک کی دلدل میں ایسے ڈوبے ہوئے ہیں کہ ان سے بڑھ کر گئے اور کوئی مشرق نہیں اٹھے بیٹھے یاہور کے نارے اللہ کو پکارنے کے بجائے اللہ کے بندوں کو پکار رہے ہیں تربیت کی دے رہے ہیں غیر اللہ کے منتوں کے لیے دعوت دے رہے ہیں مزاروں پر حاضری کے لیے لوگوں کو بلا رہے ہیں ان مزاروں کے مجاگر بن کر بیٹھے ہوئے ہیں اور نہ بتونا شرک ایسے لوگ ہمارے اپنے مسلمانوں کے درمیان میں پکے مومن اور اللہ والے ہیں میرے دوستو تو کے اندر توحید نہیں ہے شرک کی اگر رائی کے دانے کے برابر بھی اگر اس کے پاس اس مقدار میں شرک اگر پایا جا رہا ہے اللہ کی قتم وہ دعویٰ نہیں ہو سکتا کیوں وہ مومن ہی نہیں جس کے پاس شرک ہے وہ مومن نہیں ہو سکتا شرک نکلے تو ایمان وہاں پر آئے گا شرک رہتے ہوئے کسی کی دل میں ایمان نہیں ہو سکتا شرک اور ایمان دونوں ایک ساتھ ہی جمع ہو سکتے ہیں اس یاد رکھتے ہیں تو آج ہمارے پاس جتنے بھی بزرگان دین کے نام پہ اقابل امت کے نام پہ بڑے بڑے صوبی اور بڑے بڑے اللہ والوں کے نام سے جو لوگ ہمارے پاس پھیلے ہوئے ہیں اور لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں درگاہوں کی غیر اللہ کی منتوں کی گیارہویں بارہویں کی بائیسویں کی اور و اخبار کی طرف لوگوں کو بلایا جا رہا یہ لوگ بلا رہے ہیں تو یاد رکھیں کہ یہ وہ لوگ وہ ہیں جو اللہ والے نہیں بلکہ شیطان والے ہیں شکر اللہ والوں کی لیکن ان کے عقیدے یہ پورے کے پورے شلپ میں ایمان اور شلق میرے دوست جمع نہیں ہو سکتا اس کو یاد رکھیں تو اللہ نے اللہ نے ارتشار قمرت نبی کو سب سے پہلے تو مومن ہو جاؤ ایمان یہ اپنے دل کے اندر لے آؤ تو پھر آپ پھر فرمایا اور خطاب نبی کا ہے نبی کے لیے خطاب ہے نبی کو حکم دیا جا رہا ہے لیکن مقصود کون ہے امتی امتی نبی کے پیروں میں نبی کے طریقے پر چلنے والے ہیں تو نبی کو جو حکم دیا جا رہا ہے تو یہ طریقہ امتوں کا بھی ہونا چاہیے جو امتی اس طریقے سے ہٹ جائے وہ امتی اس نبی کا پیرو نہیں ہے تو جب وہ پیرو نہیں ہے تو اس نبی کے ساتھ جنت میں بھی نہیں پہنچے گا تو نبی کے ساتھ جنت میں پہنچنے کے لیے اس نبی کے طریقے پر عمل کرو تو نبی کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ایمان والے بنو اس ایمان کے تحت وہ امان وہ انجام دو اس نبی نے انجام دی اور اس کے بعد وہ آخری مجرک اور اس حنیفا دین کے لیے ایک تو ہو کر اپنے آپ کو اس دین کو قائم کرنے کے لیے آگے بڑھاؤ ایک تو ہو جاؤ حنیف اللہ کے لیے اللہ کی طرف اقدام کسی اور کے لیے کام آ کسی اور کی رضامت یہ مقصود نہ ہو کسی اور کی واہ واہ اور کسی اور کی تعریفیں یہ مقصود نہ ہو خالص اللہ کی طرف اپنے آپ ہاں کو کر ل اور یہی حکم اللہ ابراہیم علیہ السلام کو دیا پھر وہاں سے ابو البیا سے یہ حکم چلا ہر نبی کے ساتھ اور آخر میں محمد رسول اللہ صلی سلم کو بھی اللہ نے یہ حکم دیا پھر اس کے بعد شاہ فرمایا وہ اہ تک ہوشی کی اور مشکو میں سے نہ ہو جاؤ مشکل میں سے نہ ہو جاؤ پہلے ایمان کا حکم ہے پھر کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو شرک سے ہر طرح سے بری کرنا شرق اور شرک اور اہل شرک کفر اور اہل قر اور اہل ودا ہر ایک دھارے بڑا آدمی ہاں پر ہاں صرف الگ ہو جانا نہیں ہے الگ ہونے کے ساتھ ساتھ ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں اس چیز سے میرا کوئی تعلق نہیں اس چیز کرنے والوں سے میرا کوئی تعلق نہیں یہ اے دان بھی مخلوب ہے میرے دوست اسی کو کہا گیا الولا او اللہ کے लिए دوستی اللہ کے دشمنی جو انسان ایمان والا ہے توحید والا ہے اس سے آپ اللہ کے لیے دوستی کریں باپ کا بھائی جو مشرق ہے جو شرک کرنے والا ہے جو کفر کرنے والا ہے جو بجاتی ہے وہ اللہ کے دین سے ہٹ چکا اب کس سے اعلان براہد ہو آپ کہیں کہ میرا کوئی تعلق نہیں اس سے ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں کو اللہ نے مثال دیتے ہوئے تمینہ میں اللہ نے شاہ فرمایا اور کہاں تک اسبۃ الفی اسبت الفی اباہیما اللہ تحبد اللہ تمہارے لیے ابراہیم اور ان کے ماننے والوں میں اسواہ نمونہ ہے اور نمونہ کیا ہے کہ انہوں نے کہا اپنے قوم والوں سے ان نہ وہین ہم بری ہیں تم سے بھی او انا تحد المدون اللہ اور اللہ کے دیوار جن کی تم عبادت کر رہے ہو ان سے بھی ایران یہ ایران براٹ آج بہت سارے مسلمان اپنے آپ کو شرک سے ہٹا لیتے ہیں لیکن انہیں اس شرک میں جو لوگ ڈوبے ہوئے ہیں ان سے ایران نہیں ان کے کام سے اینانے براہد نہیں اور میرے دوست اعلانِ نے میں یہ بات یہ ہے کہ آپ شرک کو واضح واضح کریں اور شرک کرنے والوں سے ان شرک کرنے والوں کو آپ نصیحت کریں جتنی ممکن ہو ان کی اصلاح کی کوشش کریں لیکن جہاں بات بدلنے کی بجائے بگڑتی چلی جائے اتنے وہ متر ہیں اتنے وہ مہاند ہیں اتنے وہ اپنی شرک پر مستر ہیں کہ آپ کو پوری طرح نظر آتا ہے یا آپ کے پاس ماننے ہی والے نہیں ہیں بلکہ الٹا آپ کے ڈر پہ ہو گئے آپ کو تکلیف دینا اور آپ کو مار بٹانا یا آپ کو دلیل کرنا اسی کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں جب حالات وادے وادے ہیں تو ایسی صورت میں وہاں سے ہٹ جانا ان سے تعلق ختم کرنا یہ بھی ایمان میں داخل ہے یہ بھی ایمان میں داخل ہے جب اسلح کی امید ختم ہو گئی جب آپ کی تبلیغ کی حد یہ ختم ہو گئی تو پھر وہاں آپ اعلان براہد بھی ان سے کریں اور وہاں اس دگے سے ہٹ جائیں یہ خود بھی تو اللہ نشا فمایا مناق ومنا عدل جس نے اللہ کے لیے دیا اور اللہ کے لیے منع کر دیا وہ احب اللہ وہ اللہ کے لیے محبت کی اللہ کے لیے نفرت کی یہ سب اللہ کے لیے نفرت بھی ہے تو اللہ کے لیے اپنے ذات کے لیے نہیں بال جو ختم کیا ہے تو بھی اللہ کے لیے اپنے ذات کے لیے نہیں تو ایسا انسان بہادر تک مدل ایمان ایمان کا مکمل ہوا تو کسی سے تعلق ختم کرنا صرف اس وجہ سے کہ اللہ کا دشمن ہے شروع کے بعد نہیں آ رہا ہے ان بدعات کو نہیں چھوڑ رہا ہے معاند ہے حق پہنچنے کے باوجود بھی وہ صرف اپنے انا کی وجہ سے یا اپنی تعطب کی وجہ سے یا اپنی دنیاوی اغراض کی وجہ سے یا اپنے مذہب کی وجہ سے اس حق کو قبول نہیں کر رہا ہے تو ایسی صورت میں اس شرک سے نفرت اور اس کے کرنے والے سے اعلان براہ یہ ایمان ددار ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کیا جس کا اللہ نے حکم دیا اور صحابہ نے بھی اسی پر عمل کیا پھر اس کے بعد فرمایا شاہ پر مایا والا مند مالا جنتاؤں کو نہ اللہ کے سوا ان کو نہ پکارو جو نہ نفا دے سکتے ہیں نہ تمہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں بھی جانتے ہیں کچھ بھی نہیں ہے کیا ان کے اندر طاقت جو طاقت تمہارے اندر ہے وہ طاقت میں ان کے اندر نہیں اللہ تعالی بعضوں کو یہ کہتے نہیں تھی یہ صرف جس کو کہا جاتا ہے وہ بتوں کی عبادت کو صرف کہا گیا औरलिया अल्लाह को पकड़ना सिर्फ कैसे हो गया ये तो आप जहनों में डालते हैं हमारे अपने जो अकाबिर उम्मन जिनको हम कहते हैं बड़े बड़े गलामा बेमजाविर और कबर पर लोग हैं ये हम तो और अल्लाह को पकारते हैं हम थोड़ी मुश्किल वो मुश्किल है उनका बुतों को पुकारते हैं इस वजह में मुश्लिक है जो आदमी कुरान से नावाकिफ है जो आवाम है तो इतना बैसी, वो तो नहीं समझते हां बैठी वो हम थे जैसे हिंदू होते थे हिंदू होने वैसे थे वो लोग देखिए मामला वही है मामला उनके पर हट ये तो वो थे जो तुम जिनको पुकार रहे हो उनसे भी अच्छे लोगों को पुकारते थे तुम तो सिर्फ अलिया को पुकार रहे हो वो लोग जो है फरिश्तों को पुकारते थे फरिश्तों को अल्लाह की बेटियां बनाकर रखे थे انبیاء کو پکارتے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رابط اللہ داخل ہوئے بد مکا کے موقع پر تو آپ کو بدلایا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ابراہیم کا ہے یہ اماحیل کا بدھ کہاں کے اللہ کے مار پڑے ان لوگوں پر یہ توحید کے امام ہے اور ان کو انہوں نے اللہ کے ساتھ تاشری کر دیا تو انبیاء کو پکارتے ہیں اور لیا ان کے پاس فرشتے تھے بوت تھے تھان بھی تھے جھنڈے بھی تھے قبریں بھی تھیں اسی وجہ سے اللہ نے اشار فرمایا تو النحل کے اندر يدعون من دون جی لا ن ہندو لا لوکو سائی وهم ل اموات غير احياء وما يشعون ايان يبعثون یہ لوگ پکار رہے ہیں اللہ کے يخلقون شيئا كل شيء وہ جان نہیں کر سکتے وہ بھی خلقون مخلوق تو تمالو عبد القادر جی نے جاپ مطلب گئی پیدا ہو وہاں مطلب اللہ میں پیدا ہوئے نہیں پیدا ہو گا. پیدا ہو گا. خود نہیں پیدا ہو گئے اللہ نے پیدا کیا انہوں نے کسی سے پیدا کیا بتاؤ ان کی کوئی مخلوق ان کا کوئی کریشن ہے کس نے انہوں پیدا خود پیدا کیے گئے ہیں کسی چیز کو انہیں پیدا نہیں کیا. اس بات کی دلیل ہے کہ جس طرح وہ پیدا کیے جانے میں بے اختیار تھے اسی طرح مرنے میں بھی بے اختیار ہوں اموات غیر گئے مر چکے ہیں اب آپ بولیں گے نہیں پردہ فرما گئے جن کی زندگی ہے الگ وہ تعلقات ہیں وہ پردہ پردے کے اندر بت رہا ہے تو اللہ سردار فرما کے معلوم بہ کے انسان کی کٹ مجھے سردان اموا اموات مر چکے ہیں مردہ ہے گئی روحیا زندہ نہیں تاکیب کر رہا تھا تم بولو نا زندہ ہے نہیں نہیں وہ کچھ چلواتی تھی وہ مرنا الگ ہے ہاں ٹھیک غیر روحیا تمہارے لحاظ سے کوئی زندگی نہیں ہے اگر زندگی ہوتی تم اپنے ساتھ رکھ لیتے ان کو زمین کے نیچے نہیں پہنچاتے غیر روحیا شوروں بہادون اور انہیں اس ان بات کا بھی پتا نہیں ہے شور نہیں ہے کہ کب اٹھائے جائیں گے ہم نے خبروں کے تھے تو کن کو بتا دیتے لوگ خبروں یہ کب اٹھائے جائیں گے یہ بھی نہیں پتا نہیں تو کچھ مکہ مت والوں کو بھی بلا دیتے جن کو ہو جاتا سمجھتے تھے وہی حال صرف یہ کہہ رہے ہو کہ نہیں صرف بتوں کو بلاتے تھے نہیں اسی بتوں کو نہیں خبروں کو بھی بلاتے تھے اولیاء کی خبریں بنا کر انہوں نے رکھی تھیں ان کے نام کے استان اور جھنڈے انہوں نے گھاڑ رکھے تھے جس طرح ہمارے پاس گلی گلی قادر عبد القادر جیلانی کے جھنڈے ہیں یا ان کے خواجہ اجمیری کے جھنڈے ہیں کہ اضلاع کے جھنڈے ہیں مدعا ہمارے بابا کے جھنڈے بھی ہوں گے پاکستان किसी तरह के झंडे और स्थानगार रखे थे वो लोग जिनको दूर जाना पड़ता है वहां उतनी दूर कौन जाएंगे तो यही पकड़े हो जाते उनके नाम में झंडा शॉर्टकट में तो सूर्त हाल वही थी तो रसूल्लाहलम को यह हुक्म दिया गया कि आप एनान ए करें और जिनको तुम पुकार रहे हो ये वो लोग हैं جو نہ نفا پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان پہنچا سکتے کچھ بھی نہیں پتھا مر چکے ہیں بےجان ہے اسی طرح آپ کو اللہ نے اللہ کو انتا مز دعا آپ ملکوں کو نہیں سنا سکتے ہیں. اس طرح باہر آپ کر ہے انسان سننے کی طاقت نہیں ہے اس کو آپ سنانے وما مانتری ملک میں منظر ہو جو لوگ خبروں میں بڑے ہو گئے ہیں آپ نے اتنا نہیں کریں اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک کے اندر نازر فن مار جس کے بعد کوئی شیلا اور کوئی حجت لوگوں کے لیے باقی نہیں رہی تھی لیکن برا ہو تو شیطان کا جو لوگوں کو قرآن سے روکے کے رکھا اور قرآن کی طرف آنے نہیں دیتا اور قرآن کو سمجھنے کی انہیں تو نہیں ہو جاتی قرآن پڑھ لیں اس کو سمجھ لیں تو پھر صرف بھی بچائیں گے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اتنے وادے وادے آئے تھے صرف فرما دیں پہلتا کا ان نقصادی اور اگر آپ ان مردوں کو پکارے ان بے جان چیزوں کو پکارنے والے اگر بن گئے تو پھر اپنے آپ کو اپنے ظالموں میں سے بنا دیا کیونکہ سب سے بڑا ظلم کیا ہے اللہ کے ساتھ شکایے اس سے بڑا کوئی نہیں زلم کیا ہے کی کیا ہے وہ کسی بھی چیز کو جس جگہ رکھنا ہے اس جگہ آپ نہیں رکھا آپ نے نہیں رکھا تو پھر آپ نے اس چیز کا ظلم کیا یہ ظلم کی عام ہے ہر چیز کا جو حق ہے جو جگہ ہے اس جگہ آپ اس کو رکھیں یاد رہے انسان اس جگہ سے آپ نے ہٹا دیا اس کا وہ حق آپ نے نہیں دیا تو پھر یہ ظلم تو بھی گرمی ہونی چاہیے آپ گھر میں بہن گئے یہ کیا کہیں گے آپ اس کا جو حق ہے اس کے نائندہ یہ دم تو کسی بھی چیز کے ساتھ اس کا حق نہ دیا جائے تو یہ دم سب سے بڑا حق اللہ نبلا امین کا وہی کہ اس کے ساتھ کسی اور عبادت نہ کی جائے عبادت میں اس کے ساتھ کسی کو شریف نہ کیا جائے نہ رکو میں نہ تجا میں نہ قیام میں نہ نظر میں نہ نیاد میں نہ مندن مارنے میں نہ مرادیں مانگنے میں نہ قربانیوں میں نہ دہائیوں میں نہ مصیبتیں پکارنے میں نہ نہ جو ہے نہ جو ہے اپنے مصیبت کے دور کرنے کے لیے پکارنے میں اور کسی طرح نہ امید رکھنے میں نہ اور کھانے میں یہ سب عبادت ہے جو اللہ کے لیے ہار جو اللہ کے لیے ہار کوئی بندہ شریک نہیں اس میں کوئی بندہ چاہے وہ اتنا ہی بڑا مرتبے والا کہ ہم لوگ محمد رسول اللہ کے مطلب کے سے بڑھ کر کسی اور کا مرتبہ محلوق میں نہیں ہے لیکن وہ بھی اللہ کے ساتھ ان خصوصیات میں ان عبادت میں شریک رہی وہ بندے ہیں وہ بندے میں سستے پہنچنے ہیں لیکن وہ اللہ نہیں نہ اللہ کے سفاحوں کو ملی نہ اللہ کے اختیارات ان کو ملے نہ اللہ کی عبادتوں میں شریفہ تو اگر انسان شف کرنے والا بن گیا تو پھر اس سے برگر کوئی دارم نہیں پہنتا بہن نہ دن میں لوا اللہ کے ساتھ مو وہی قوا اللہ دو اللہ کا شفر ابو ادا بات یاد رکھا بات یاد رکھو. تم چاہے کس کو بھی پکار لو کسی کو بھی بلا لو پوری کائنات کے جتنے معبول ہیں باقی ہیں تو کو بلاؤ لیکن اس بات کو یاد رکھو اگر وہ اللہ تمہیں مختصان پہنچانا چاہے تو پھر اس مختلف سے جاننے والا اس اللہ کے علاوہ اور کسی کی طاقت ہے وہ یو اد کا بھی صحیح دن اور اگر اللہ تمہیں نفا پہنچانا چاہے پلا رابطہ دی کائنات کے اندر کسی کی طاقت نہیں ہے کہ اس نفے سے تمہیں روک سکے سب مل جائے پورے ناخو مل جائے پوری مخلوق مل جائے لیکن اللہ تارہ کے ارادے سے اللہ کو پھر نہیں سکتی نقصان پہنچانا چاہے تو نقصان پہنچ کر ہی رہے گا اگر اگر اللہ نفا پہنچانا چاہے تو اس نفے سے کوئی روک نہیں لگتا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ نے عبداللہ بن بحباخ وزیر ہوں اللہ کے اس پہ تربیت کر رہے ہیں بچوں کی چھوٹے سے لڑکے دس گیارہ سال کے امبلا بنا پاپڑ دینا تھا بچے کا ہاتھ پکڑتے ہیں کہتے ہیں کہ اب کن کرمان ہیں لڑکے میں تک باہر نکلاتا ہوں امریکہ رسو اللہ پر بادشاہ سے آر فرمائی عبد اللہ پوری طرح ہو گئے طرح کے ہو گئے اللہ کی حفاظت کرو اللہ تمہاری حفاظت کرے گا یعنی اللہ کے احکام کی, کی کرو اللہ کی عبادوں کی کرو اللہ تمہاری جا. تم کرے جانو اللہ خصوص اپنے اگے پاؤگی اللہ تو پر مہمان ہے وہ واپس کرے گا تمہارا نام منائے گا تو تمام وعدم اس بات یقین کر لو انکم ما لذ استعد علی ان تعوک بشیء نہیں تعوک الا بشیء پوری کی پوری مخلوق بھی تب مل کر تمہیں کوئی نفا پہنچانا چاہے تو نفا نہیں پہنچا سکتی سوا ہے کہ اللہ نے جو تمہارے نفع لکھا ہے وہی نفع تمہیں پہنچے گا اسی طرح والم ان یو روح کا وشی نہ یو روح کا وشی ارکت بہت اگر کوئی نقصان پہنچانا چاہے کوئی مخلوق دل کر کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا مگر وہی جو اللہ نے اگر تمہارے لکھا ہے جب کا دل اقلام روپیہ دل اقلام اور جب کا دل قلم اٹھا دیے گئے اور کتابیں خوش ہو چکی ہیں نتل ہی جاری کی جا چکی تمہیں کیا ملنا ہے کیا نہیں ملنا ہے تم کو کون سی مصیبت ہے تمہیں کون سا ملنا ہے یہ ترستی لکھی جا چکی ہے اللہ نے پہلے پیسہ کر دیا اب ان قبر والوں کے کوئی فصلے نہیں چلیں گے مصیبتیں یہاں سے نہیں کرتی ہیں اردو یہاں سے نہیں پڑھتے ہیں جو کچھ بھی بڑھانا ہے جو کچھ بھی بٹانا ہے اللہ نے کر دیا یہ یقین رقم یہ اللہ کی کے ہے اس قدرت میں کوئی شریک نہیں اس قدرت میں کوئی شریک نہیں پوری مخلوق مل کر بھی اللہ کی اس قدرت میں شریک نہیں ہو سکتی ایمان ہے جب محمد رسول اللہ سم کے صحابہ کو پگلا دیتے اور اللہ بھی وہی بات یہاں پر اشارہ فرماتے ہیں جس نے وہ بھی ہی مہینے اشاروں میں خرید آتی وہ اللہ جس کو چاہ اپنے بندوں میں سے فائدہ پہنچاتے اس کی بندی ہے جب تو مہینے چار ہوئے جس؟, جس کو چاہے اللہ پر اس کو بڑھا دیتے ہیں جس کو چاہے اتنا کم کر دیتے ہیں اب اتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کس کی تنخواہ دس ہزار کسی کی تنخواہ ایک کسی کم کسی دھیانہ یہ اللہ کے فیصلے اور مومن ہو ہے جو اللہ کے فیصلے پر راضی ہو جائے یہ راضی ہو, ہو جاؤ گے تو امتحان ملے گا اللہ پر ایمان بھی بڑھے گا سکون بھی ملے گا ی نہیں ہوگے تو اللہ پر ایمان دے بھی محروم ہو جاؤ گے اور سکون کو بھی محروم ہو جاؤ گے ہزار ہزار دس کے چکر میں نکلتا ہے پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے گانجا اور صرف کھیتنا شروع کرتا دن دس ہزار کے وہ منڈی مرکوں پر نمبر لگانا شروع کرتا ہے جو کہتے ہیں وہ بھی ختم ہو جاتے ہیں دن رات پیتے ہیں اس کو بڑھتا شرکت میں امیر بننے حلال پر اکتفا کرو اللہ سے دعائ مانو اللہ پر یقین رکھو بڑھانے والا وہ اللہ تو روزی کا بڑھانا روزی کا کھٹانا یہ اللہ کے خصوصیات ہے کوئی شریک نہیں ہے کوئی بابا کوئی شیخ کوئی پیر کوئی وقیل اس معاملے میں کچھ نہیں کر سکتے اور جو کوئی بھی ان کی طرف جاتے ہیں وہ اللہ کے ساتھ ظلم کرتے ہیں اللہ کے تاشد کرتے ہیں پھر اللہ نے شاہ فرمایا بحول بہ وحیم و اللہ بڑے معاف کرنے والے بڑے مہربان ہیں اتنا شرک کرنے کے باوجود اگر اس کے دربار میں آ جاؤ مانگ لو تو اللہ معاف کرنے کے تیار ہے واپس مان اتنا معذروم ہے کائنات معذروم مسجد ان نشر کا دوں لیکن اس بڑے ظلم کے باوجود بھی پنجابی راج اللہ حساس آپ کہیں اے میرے بندو وہ بندو وہ بندے جنہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا گا ان کا ہے اللہ اللہ اللہ رحمت مایوس نہ ہو جائے اے بروا یا مجھے اللہ تعالیٰ تمام گناہ کو معاف کرتا ہے کوئی گنادہ نہیں ہے جو اللہ کی بدلتے ہے وہ معاف نہ تو صرف جیسا گلابی اللہ معاف کرنے تیار بچل واپس بڑھ کر آتا اس شکا کر اللہ کے ساتھ نظام کے آنکھوں ہمیں کے بہت سارے ایسے ہیں جب ہم نے کسی زندگیوں میں اس شرک کے نظر پر رہے غیر اللہ کو کسی نے بلایا ہے کسی پکارا یا وہ کیا خاجہ کنارے لگائے ہیں کسی درگاہ پر چاگرنگ کرائی ہیں کسی گیارہویں بارہویں کرنے والے تھے لیکن اس کے باوجود بھی حق معلوم ہو گیا اللہ کی طرف آ اللہ سے صرف تجرب سے معافی مانگ لے توبہ کر لیے اللہ تعالیٰ پچھلے تمام گناہوں کو اللہ صرف معافی نہیں کرتا ہے بلکہ اللہ ان گناہوں کو نیکیوں میں مدد دیتا ہے یو بس دل تیار رہتا اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو نیکیوں میں مدد دیتا ہے یہ اللہ, اللہ کی رحمت ہے یہ اللہ کی خصوصیت ہے کائنات کے اندر کوئی کام نہیں کر پائے وہ اللہ رب الرحمان رب رحیم ببول رحیم ہے تو لہٰذا معاف کرنا ہے وہ معافی کو ختم کرتا ہے اسی وجہ سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مائی عائشہ نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں شب قدر کو پالوں تو میں کیا دعا کروں تو رسول اللہ نے شاہ مایا اے عائشہ تم یہ کہو اللہم اللہ اللہ اللہ مہینوں تو شلام تاکہ عنا اے اللہ تو معافی کو ختم کرتا ہے ان کہاو تو معاف کرنے والا تو ہر غلط معافی کو پسند کرتا ہے پاکران مجھے معاف کرتی ہوں مجھے معاف کرتی ہوں تو اللہ معاف کرنا پسند کرتے ہیں بندہ آ جائے بندہ ناز ہو جائے بس اگر اگر اللہ یہ دیکھ لیتے ہیں کہ بندے نے رجوع کر لیا یہ بندے نے اپنے ربی چھوڑ دی یہ بندے نے نظامت کے آنکھوں بہا لیے اللہ کے لیے کافی ہے اللہ کی رحمت پنچا ہو جاتی ہے تو اللہ نے اشار فرمایا سلام اب آپ لوگوں سے کہی اپنا موقع تو آپ نے واضح کر دیا آپ نے ایران برار کر دی شہدے کوبرتے اور آپ نے اس شد کے بارے میں اس چط کی حقیقت کو آپ نے بیان کر دیا اب آئیے لوگوں سے کہیے یا ایسا مل حقوں میں روبکوں گی تمہارا ورک کی جانب سے حق چکا حق واضح ہو گیا ابھی نہ کہو کہ ہمیں نہیں پتا ہمیں صرف نہیں معلوم ہمیں توحید نہیں معلوم ہمیں خبر والے یہی ہم سمجھ رہے کہ یہ دینے والے ہیں اب تب معلوم ہو گیا کہ جو تمہیں جس نے پردہ کیا جس نے وہ دی وہی اللہ ہے جو اکیلا خالق و مالک ہے اکیلا محبوج بھی ہے اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں حق واضح واضح ہو چکا اب کمنی سدا پہ نمایاں تدری جو ہدایت پا گیا وہ اپنے آپ کے لیے ان کی ہدایت اس میں اللہ کا کوئی فائدہ ہے کوئی فائدہ نہیں اللہ کا تمہارے ایمان کی وجہ سے اللہ کی شان بڑھ جائے گی تمہاری حفاظت کی وجہ سے اللہ کا مرتبہ بڑھ جائے گا نہیں یہ ہمت سوچو اس کی عبادت کے لیے جو لاکھوں گرو پرشتے ہیں انگنت فرشتے ہیں جو اس کی عبادت میں مصروف ہیں محمد رسول اللہ نے شاہ فرما کے میواز کی راہ میں میں نے دیکھا کہ آسمانوں کے اندر چار انگل جگہ بھی نہیں رہی یہاں پر کوئی فرشتہ موجود نہ ہو اللہ کے ادھر سنچاری نہ ہو اور جو اللہ کی ترمیوں میں مشغول نہ ہو چاروں کی جگہ بھی آسمان بھرے پڑے ہیں فرشتوں سے جو اللہ کی عبادت میں مشغول ہیں ہماری عبادت نہیں ہوتے تھے پیدا کیے گئی عبادت کے لیے عبادت نہیں مطلوب ہے مضروب ہے ہماری ناقصے عبادت اللہ سے اللہ کی شام کیا بڑھائے گی کس کے لیے پیدا پہ نمایات جبری لگتی اپنے آپ کے لیے اپنے آپ کے لیے ممبل پہ نمایاض جو آ اور جو کوئی گمراہ ہوا تھی گمراہی کا وبا جو اس کے درد یہ نہیں کہ اللہ کی طرف تمہیں متو اللہ اللہ نے گمراہ کر دیا کہ جی. اللہ کے حکم سے لیکن اللہ نے تمہیں قصل دی تمہیں اختیار دیا تم اپنے اختیار سے فلمیں سن رہے ہو اپنے اختیار سے کا ڈشے لگا رہے ہو اپنے اختیار سے تم جو ہر جگہ دستکاری کر رہے ہو اور سب کھوکھ رہے ہو اس کے درد اللہ کے درد یہ ایسا انسان ایک ایسا انساف وہ حدینا امرجین ہم نے تمہیں دو راستے دکھا دی اما شاہ کے اما کا ہوا یا تو شکر گزاری کا طریقہ اختیار کرو یا پھر ناشکری شکری کا طریقہ اختیار کر لو دو راستے ہیں تمہارے لیے شکر گزاری کا راستہ ایمان کا راستہ جنترف لے جاتا ہے اور شکر کر راستہ تمہیں کہاں لے جاتا ہے یا نترف لے جاتا ہے اور تمہارا اختیار جن کو چاہے تم اختیار کرو تو ہدایت ہو یا گمراہی ہو یہ دونوں کا فائدہ یہ دونوں کا یہ فائدہ تمہارے ان جائے گا وہاں انہ رہی تم بھی اوکے تم آپ کہی گئی تو میں تم کو نہیں کہ بات نہیں زبردستی کرنے والا نہیں ہمیں ہاتھ پکڑ کے تمہیں نہیں تم دے ہی ماننا ہے ہی کرنا ہے نہیں وہ میرا اختیار نہیں ہے بات بتانا میرا کام ہے ہم آ رہے کا اندر برابر کیا ہمیں ساتھ آپ پر ذمہ داری کیا ہے پہنچا دیں پہنچا دیں حق بات بتا دیں اور کی ذمہ داری کیا ہے حق کو ملا وہ حق پہنچا دیں لوگ مانیں یا نہ خاصو جو بھی کہیں وہاں وہاں بھی کہیں یا کچھ بھی کہیں بولتے رہے لیکن جو حق آپ کو ملا وہی دیکھیے میں یہ بات سنی میں نے جو ہے قرآن سے یہ بات میں نے حاصل کی ہے قرآن کے درد میں نے یہ بات جو ہے مجھے معلوم ہوئی آپ تک میں نے پہنچا دے میری ذمہ داری ختم ہوئی وہاں آپ جانے آپ کا کام پہنچانا آپ کا کام ہے زبردستی کرنا نہیں ہے زبردستی اچانے سے حاصل کی دین میں زاگر ہونے کی زبردستی نہیں ہے تو آپ کو زبردستی کرنے کا حق نہیں دیا گیا ہمیشہ سبت اٹھا کے لیے اینجارکتا سب جو واہی کی جا رہی ہے دیکھو آپ اس کی پیروی کرو اور سب بنو اس پیری کے اندر سبل ضروری ہے نا کر سکتے ہتہ یا تموا یہاں تک اللہ کا فیصلہ آ جائے اور حاضری اور اللہ تعالیٰ اور بڑا ہی بہتر آ کرنے والا ہے تو اللہ کا فیصلہ جو آئے گا موت کی شکل میں تو پھر کے بعد انسان کی آنکھیں کھل جائیں گی اللہ کو مستقط اور مقابل غفلت نے یہ کرتے تم نے غفلت میں ڈال رکھا ہے تک کہ تم قبروں میں پہنچے وہاں آنکھیں کھلیں گی وہاں انسان پچتا آئے گا تو نہیں ہوگا وہ سے پہلے جا رہے اور طالب اختیار کیا جنت کا جنم کا اللہ دعا کہ اللہ ہم سب کو جنت کے راستے اختیار کرنے کے فرمائے اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہنم کے راستے سے بچائے تمام شرکیات اور بتاپ اور خرافات سے اللہ ہم سب کو بچائے ہماری امر کو بچائے اور عمر کے جو لوگ اس جگہ پر چل رہے ہیں اس جگہ پر بلا رہے ہیں لوگوں کو ان کو اللہ ہدایت سے نوازے اور اس سے اس عمت کو بچائے اور اللہ تعالیٰ جس طرح سب رقم سے جمع فرمایا ہے وتے بہن جان جاتے ہیں مدینہ منورہ کو جما فرمائے وہاں پر دعائیں الحمدللہ پڑھانے انشاءاللہ اگلے رمضان سے تعلق ہوگا جب رمضان میں مرزود بن رمضان کے بعد انشاءاللہ مدینہ کا عارض ہوگا یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پہلے کا یہ عارض رمضان کے مقاصد پانی بل کیے جائیں گے انشاءاللہ کو جوان ہے اس کے معاملے میں یہ نہیں چاہتے کہ خلاف تعلق آخری حد پر تعلق وہاں پر جہاں پر اسلح کے دروازے بند ہو جائیں بنا جو ہاں اس میں دیکھیے اسلح کے دروازے بند ہو جائیں کا مطلب یہ ہے کہ آپ وہاں سے نکال دیے جائیں لیکن آپ کے دن کو خود عمل کرنا آپ کے لیے مشکل ہو جائے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سامنے ہے जहां इतना के दरवाजे खुले हुए हैं उस वक्त तक आप उनकी इतना लगे रहेंगे लेकिन उस शिल्क या कुछ पर आप नफरत करेंगे कुछ आदमी से नहीं दोनों में फर्क है शिर्क और अहले शिर्क। एक तो ऐलान बड़ा है यह है नफरत ऐलान तो दोनों से होगा शिल्पे भी अने शिपते भी लेकिन नफरत जो होगी वो शिल्क और बादल से अहले शिल्क से नफरत नहीं होगी अगर आप नफरत करेंगे तो आप उनके गरीबी नहीं होंगे دعوت کیسے ہوگی تو محمد رسول اللہ سے انہیں کے درمیان میں رہے ایک سال دو سال نہیں کتنے سال تیرہ سال تک رہے انہیں کے درمیان مکہ چھوٹا سا شہر تھا مشکل نجریاتی کے لیے کے لیے حد تک پورا مکہ اور اس پورے مکہ کے اندر جو گنتی کے چند سو آدمی تھے چند سو آدمی تھے یہ ممکن ہزار دو ہزار آدمی ان, کو ان تک اسلام کی دعوت دینے کے لیے کتنا وقت چاہیے ہفتہ دو ہفتے مہینہ دو مہینے سال بہت ہو گئے کبھی ہو جاتا ہے سارا در لاکھ رسوم کو دعوت دیتے ہیں لیکن رسول اللہ رسوم دعوت برابر دیتے نہیں جب تک آپ وہاں سے نہیں نکالے گئے جب تک آپ کے لیے دعوت کے دراز بھی بند ہو گئے تو آپ کے دل پر عمل کرنا آپ کے لیے دوبارہ ہو گیا آپ کی جان کے لیے خطرہ ہو گیا تو پھر اس کو رسول اللہ وہاں سے ہٹے گا جب تک آپ دعو نہیں دے رہے سیوا ہیں ہمارے ساتھ ہمارے اپنے رشتے دار ہیں ہمارے اپنے بھائی ہیں دوست ہیں احباب ہیں ہمارے وہ لوگ جیسے کہ کسی کا باپ مشرق ہے کسی کا بیٹا مشرق کسی کی بیوی مشرق ہے کسی کا دور, کسی کا خاندان منظر پورا چین ڈوبا ہوا اب ان کو آج ایک متوازہ کھڑے کھڑے سنا دیئے. دیکھو یہ دیکھو جائے یہ تو وہی اس اختیار جنتی ہو جا کے نکل گیا یہ دعوت نہیں کہیں आप उनसे काल्लुक न कर जब तक आपके लिए मौका है बोलने का बोल के लिए हां उस शिर से और उनकी स्टेड से आप नफरत करिए शिर से जहाद नहीं होगी आप मां कहती है कि बेटे अभी नहीं कर अगर के फात्या करने का पहले भेजो नहीं, नहीं चलेगी अभी हां यह अल्लाह अल्लाह कहता है शिरक होगा سمجھائیں نہیں نہیں سمجھتے ہیں تو بہتر دیے چاہے ناراض چاہے ناراض بنے کے کہ کو دوسرے کام میں دیتا ہوں پیسے کہ کام کرتا اللہ کا حق مقدمہ لا تو آتا نے منگلوں دل پھر کے دل میں کسی مارتی کی جائز نہیں ہے تو شرک اور اہل شرک دونوں میں پخت نفرت ایران برات جو ہوگی وہ دونوں ہوگی کہ میرا کوئی تعلق نہیں نئے شرک سے نئے شف کے کرنے والوں میں نفرت جو ہوگی وہ کس سے اس شرک سے اس سفر سے اس د سے کیونکہ وہ اللہ کی مہارت ہے اللہ کے رسول کی طریقے کی مہارت ہے اس سے محبت نہیں ہوگی لیکن جو انسان کرنے والا ہے آپ اس کے قریب ہوں اس کے ساتھ اٹھے بیٹھے اس کے ساتھ اللہ سے پیش آئیں تو کے اچھا معاملہ کریں ہو سکتا ہے وہ آپ کی بات وہ سن لیں تو دعوت کے مواقع انسان ڈھونڈتا رہے اپنے آپ کو فتح تعلق نہ کر دے فتح تعلق کی صورت سب سے آخری ہے جہاں اس کے بعد کوئی ان سے تعلق نہیں رہے گا نہ ان کو کوئی دعوت پہنچے گی وہ آخری حد جی جی اللہ بار میں بات آتی ہے تقدیر کو پھر دعا بدل سکتی ہے لیکن یہ دعا کا دعا کے ذریعے سے تقدیر کا بدلنا یہ بھی تقدیر میں ہے کے نہ آپ جو ہے مزاح کے مذاہب آپ پر ایک مصیبت آنے والی آپ پر ایک مصیبت آنے والی تھی آپ اس مصیبت کو ٹالنے کے لیے आपने दुआ दी वो दुआ फूल हो गई अब उस दुआ की वजह से वो मुसीबत टल गई ठीक है अब इन मुसीबत टली किसकी वजह से उस दुआ की वजह से लेकिन जिस दुआ की वजह से इन मुसीबत का टलना यह खुद भी अच्छा तकदीर में लिख दिया है, है क्या آپ کو نہیں مانگ یہ اللہ کا ٹائم ہے یہ اللہ کا راز ہے یہ اللہ نے کسی اور مخلوق کے ساتھ اس کو ڈسپوٹ نہیں کیا کسی اور کو نہیں بتایا کسی انسان کو کسی ولی کو کسی نبی کو کچھ اس کی اپنی تبدیل بھی نہیں مانگ یہ خالص اللہ کا راز ہے تو اب آپ یہ نہ کہیں کہ بھائی جب دیا ہے تو پھر ہم کیا کریں گے تو آپ کو کیا کریں گے آپ کو جو کرنا ہے وہ کریں لیکن جو کچھ ہوا ہوگا وہ کس کو معلوم ہے وہ کے اللہ کو معلوم ہے اور آپ کا معلوم ہوگا اس کام کے کرنے کے بعد بات کو کام آپ کرنے کے بعد آپ بڑھیں گے تقدیر میں تھا مسئلہ جیسے چیز ہو گئی لیکن ہونے سے پہلے آپ یہ سوچت نہیں بنا سکتے کہ تقدیر میں ہے اس وجہ سے میں کر رہا ہوں نہیں یہ آپ کے علم میں نہیں ہے اس کا علم اللہ کے ساتھ آپ کو جو حکم دیا گیا ہے وہ حکم کیا ہے کہ آپ اپنے جو کچھ بھی عقل ہے شعور ہے اور جو افتتاحات ہے جو وسائل ہیں جو ذرائع ہیں اس کے لحاظ آپ عمل کرتے جائیں بعد واضح اور واپ تربیت کے مسئلے میں زیادہ اندر نہ اتریں اور نہ اتری جائیں جی السلام हाबी तबिदू नी ये, ये वो। वो। जो अपने पास लगाते हैं ये आ, मुस्लिम क्या हदीज है ये मुस्लिम क्यादीज है इसके अंदर जो है एक बच्चे को जो है रसूल्ला अहमदाजन ने देखा कि उसको जो है उसकी छुड़ी पर जो है वो ए, जिस तरह हमारे पास काजल वगैरह लगाते हैं लगा लगा یہ کالا دھبا لگانے اب ہمارے پاس کیا سمجھتے ہیں اس کو نظر توڑ سمجھتے ہیں یہ نظر توڑ کیسا کرتے تھے اس کی خوبصورتی کے لیے یہاں پر جو توجہ جو کی گئی ہے مہدین نے اس کی خوبصورتی کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ توجہ دی یا کہ آپ نے یہ بادشاہ فرمائی کہ اس پر جو ہے کالا ٹپکا یا دھمبا یہ لگانے کے لیے آپ نے اس کو حکم دیا یہ نظر تو نظر کے لئے رسول اللہ نے جو علاج بتایا وہ کیا ہے تین ہیں اور جو ہے خصوصیت الحمان نظر کے لیے رسول اللہ کاسلم جو حسن حسین کو جو دعا جو پڑھ کے پھکتے تھے وہ کیا ہے عید لکما بھی قدیمات اللہ قدیم شاعر تھا یہ نظر کی خاص دعا جو رسول اللہ کا حسن حسین کو پڑھ کے پھکتے ہیں <تصحر> جب <تصحر> چھوٹے بڑے ہو گئے تو دعا گئی تو یہ نظر کی رسول اللہ نے دعائیں یہ کالی دوریاں یا دھاگے واگے جو باندھتے ہیں یا کہ کالے ڈپٹے پہ لگاتے ہیں ندر طور کے طور پر یہ ہندوؤں سے مالوادی کی دیا ہیں اللہ اس پر ہمارے موجم اللہ